ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوسداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے ہم صحابہ نے کہا خیر خواہی کس کے لیے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر پچپن آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصر حدیث مبارک میں فرمایا دین و نصیح دین خیرخاہی کا نام ہے کہ دین کا دار و مدار نصیحت یعنی ہمدردی اور خیرخواہی پر ہے نصیحت ایک جامع لفظ ہے جس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے یہاں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ حقدار کے حق کی حفاظت کرنا اردو میں اس لفظ کا مفہوم حق ادا کرنا خیرخواہی اور اخلاص ہے یہ چیز دین کا اصل جز ہے اسی لیے جب آپ نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً دریافت کیا اے اللہ کے رسول یہ نصیحت کس کے حق میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت انسان صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کے احکام کی اطاعت کرے یعنی اس کے حکم کو مانیں قرآن پر عمل سے محبت رکھے. اس کی نافرمانی سے جو کام اللہ تعالی کو پسند ہیں وہ کریں اور جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچیں وہ اعمال جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کریں صرف اللہ سے کریں مثلاً دعا عبادت ہے عبادت تو دعا اللہ سے ہی کرے نماز سجدہ روزہ زکات قربانی یہ سب اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کے مقرر کردہ مقامات پر ہی مقرر کردہ دنوں میں ہی قربانی کرے کتاب اللہ کے حق میں نصیحت قرآن پر ایمان رکھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھے اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور معنی اور مطلب پر غور کریں اور امکانی حد تک اس پر عمل بھی کریں رسول کے حق میں نصیحت آپ کی رسالت پر ایمان لائے سب سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھیں آپ کی تعظیم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور احکام پر عمل کرنے کا شیدائی ہو اور اپنی زندگی کو اس و رسول میں ڈھالنے میں کوشاں رہے ہر معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مشروط سمجھے جو بھی عمل کرے پہلے تلاش کرے چیک کرے قبولیت کا ہو، ہو عمل طریقے رسول پر ہو مسلمانوں کے امام اور حکمرانوں کے حق میں نصیح ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ائمہ یعنی حکام کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت کرے انہیں اچھے مشورے دے غلطیوں سے آگاہ کرے انہیں ظلم و سے روکے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرے یہ فتنوں کا دور ہے. طرح طرح کے آتے رہتے ہیں ایسے میں بہت سمجھداری کے ساتھ بہت ذمہ داری کے ساتھ کوئی عمل کرے کسی کے خلاف بولے اگر کسی حکمراں کسی ذمہ دار کے اندر کوئی بہت بڑی غلطی آ چکی ہے تو اس کی اصلاح سررن کرے عوامی سطحوں پر اس کو لا کر اس کے خلاف غیروں کی سازش کا حصہ بن جانا یہ بہت بڑی نادانی ہے اپنے ہی ذمہ داروں سے اپنے ہی حکمرانوں سے اپنے ہی محسنوں سے بدزن ہو جانا انہیں کے خلاف سازشیں کھول دینا یہ اس دور کا بہت بڑا فتنا ہے اس نے ہر جگہ ہمیں تباہ کر رکھا ہے آمت المسلمین کے حق میں نصیحت اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھے عوام کے ساتھ خصوصاً کلمہ گو کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے ممکن حد تک کسی کو ایزا نہ دے بڑوں کا احترام کرے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے ان کے عیوب پر پردہ ڈالے امر بالمعروف یعنی بھری باتیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں جو عرف عام میں اچھی باتیں ہیں اور نہیں عدل منکر یعنی جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے جو عرف عام میں بری باتیں ہیں نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے اور برائی سے خود بھی روکے نیکیوں پر عمل کرے اور نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو گامزن کرے اور لوگوں کو بھی اس جانب متوجہ کریں یاد رہے یا دین اور نسیحا دین خیر خاہی کا نام ہے جھگڑا کرنے کا نام نہیں ہے لڑنے کا نام نہیں ہے کسی کو گالی دینے کا نام نہیں ہے آپ معمولی ایک ہیرے کی دکان پر جاتے ہیں کتنی خوبصورتی سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے کتنی خوبصورتی سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کتنی محبت سے وہ چیز آپ کو پیش کی جاتی ہے ساتھ میں کولڈ ڈرنک اور بچے ہیں تو چاکلیٹ کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے لیکن کیا ہم اپنے رب کے دین کو اسی محبت اسی نرمی اسی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں ہیرا ایک معمولی پتھر ہوتا ہے اور اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے یا کسی طرح سے اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو اس کی قیمت زیرو ہو جاتی ہے اللہ نے اسے زکوات کے لائق بھی نہیں سمجھا لیکن اللہ کا دین جو سب سے قیمتی ہے اس کی پیشکش کتنی خوبصورتی کتنی محبت اور کتنی نرمی سے ہونا چاہیے ہم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا علم بگاڑ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے دین کی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اپنے مسلک کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مسلک والوں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اللہ کا دین لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی غلامی میں لا کر اللہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے آپ کی سختی آپ کا برا لہجہ ہو سکتا ہے شیطان کی مرد ہو جائے اور وہ شیطان کے راستے پر چل نکلے اللہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبد اللہ البجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتوں کی بیت کی نمبر ایک اقامت سلاد یعنی نماز کو پابندی سے پڑھنا نمبر دو زکات ادا کرنا یعنی غربا مساکین کے جو اللہ نے حصہ رکھا ہے اپنے مال میں آپ کے مال میں اس کو دینا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یعنی اکرام مسلم اس کے بارے میں بھلا سوچنا اچھا سوچنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اس عہد کے پابند رہے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے ان کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں تبرانی رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے ایک دفعہ حضرت جریر بن رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کوئی گھوڑا خرید لائے حضرت رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا تم نے یہ تین سو کا بیچا ہے لیکن گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے کیا تم اسے چار سو درہم میں بیچنے پر تیار ہو اس نے کہا آپ کی مرضی ہے آپ نے فرمایا تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے کیا پانچ سو میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ سو سو درہم بڑھاتے گئے اور مالک راضی ہوتا گیا وہ کیوں راضی نہ ہوتا اسے تو تین سو کے بجائے زیادہ رقم مل رہی تھی آخر انہوں نے وہی گھوڑا آٹھ سو درہم میں خرید لیا انہیں کہا گیا کہ حضرت یہ گھوڑا تین سو میں مل رہا تھا آپ نے اس قدر رقم دے دی تو فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا آج آپ ایک ٹھیلے والے کے پاس جاتے ہیں آپ ایک پھل والے کے پاس جاتے ہیں کسی چھوٹی سی دکان پر جاتے ہیں بہت سارے کاموں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں آپ کو ان سے معاملہ پڑتا ہے آپ کے گھر میں ایک آدمی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آتا ہے ہم وہاں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام آدھے پیسے میں ہو جائے جبکہ کہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بڑے سادے اور سیدھے ہوتے ہیں اکثر وہ چیزیں بھی اچھی دیتے ہیں وہیں پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر بےمانی کرتے ہیں کم تولتے ہیں آپ اس کے پاس جائیے اور اسے کہیے یہ چیز تو وہاں اتنے مل رہی ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے پھٹ پڑتا ہے کہ وہ کس کس کو سمجھائے کہ فلاد میں کم تول رہا ہے اور ہم اس کی بدزبانی کا خیال کرتے ہیں لیکن اس کے حق کا اس کے ساتھ خیر خواہی کا خیال نہیں کرتے اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور اپنوں اور غیروں سب کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا رویہ اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے کیونکہ اچھے اخلاق اور اچھے رویے سے خیرخواہی کے جذبے سے بہت سے مسائل صرف حل نہیں ہوتے بلکہ بہتوں کو ہدایت ملتی ہے آپ کے عمل سے یا تو لوگوں تک اسلام کی صحیح تصویر پہنچتی ہے لوگوں کی خیرخواہی ہوتی ہے یا آپ کے عمل اور آپ کے رویے سے آپ اپنے مذہب اپنے سماج اپنے قوم کے بارے میں غلط میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی جنت والے اچھے اخلاق والے اور خیرخواہ ہوں گے اللہ ہمیں اپنی جنت والوں میں سے بنا دے آمین